انشاء تکاوقت انشاء تکاوقت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و به و نتوکل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 فنشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتباسوا بالحق وتباسوا بالصبر لمائی کے رام اور میرے معزز مسلمان بھائیوں سب سے پہلے میں یہاں کے علماء کرام مولانا محمد صاحب اور دوسرے علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا موقع عنایت فرمایا مسجد کی کومیٹی حضرات اور چیئرمین صاحب سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دین کی نسبت سے میرا بیان یہاں رکھا اور آپ حضرات سے ملاقات کا ذریعہ بن گئے اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو اور اہل حق کی تمام مساجد کو قائم دائم پائندہ اور ہمیشہ رکھے اور دین کی روشنی یہاں سے اللہ تبارک و تعالی دین کی روشنی کو پھیلاتے رہیں اس ملک میں میرا پہلی مرتبہ آنا ہوا اس سے پہلے پچھلے سال بھی کچھ پروگرام بند رہا تھا لیکن پھر رہی پہلی مرتبہ حاضر امید اور ماشاءاللہ مسلمانوں اس علاقے میں مسلمانوں کا تین سے تعلق اور تین سی مناسبت کو دیکھا اور خوشی ہوئی یہاں کے مکتب کے نظام کو بھی دیکھا اور ماشاءاللہ مختلف اساتذہ کرام اسباب اور قرآن کریم پڑھاتے رہتے ہیں اور بچوں کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ دین کے جو کام ہیں ان دینی کاموں میں جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں وہ مساجد ہیں نمبر دو مکاتبی نمبر تین مدارس ہیں نمبر چار تبلیغی جماعت ہے نمبر پانچ بزرگوں کی خانقاہیں ہیں نمبر چھ دینی تنظیمیں اور جماعتیں آرگنائزیشن اور جماعتیں یہ چھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ تین کے کاموں کو چلاتے ہیں ان میں ایک مسجد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا انتظام فرمایا اپنے گھروں کا انتظام بعد میں فرمایا اور مسجد کا انتظام پہلے فرمایا مسجد کو مساجد کو آباد رکھنا یہ مسلمانوں کا فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ملبرا تشریف لائے سب سے پہلے مسجد کا انتظام فرمایا اپنے گھروں کا انتظام بعد میں فرمایا اور مسجد کا انتظام پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جگہ ہموار نہیں تھی اس جگہ کو پلین کر دیا کچی مسجد بنائی جس میں کھجور کے شاخوں اور کھجور کے پتوں کی چھت تھی اور وہاں نماز شروع فرمایا اس سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے پہلے قبا آئے تو قباء میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا انتظام فرمایا اس سے معلوم ہوا سب سے پہلے مسجد کا انتظام ہونا چاہیے مسجد کو مضبوط بنانا چاہیے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے سب سے پہلے مسجد بنائی خان کعبہ خانہ کعبہ سب سے پہلے مسجد ہے جو زمین کے اوپر بنائی گئی مسجد کی اتنی اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے خاص گھر جنت میں بنائے گی جنت میں تو ہر ایک کیلئے گھر ہوگا اتنا بڑا گھر ہوگا جس گھر کا کوئی حساب نہیں لیکن مسجد میں گھر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مسجد علاقے میں مشہور ہوتی ہے اسی طرح اس آدمی کا گھر علاقے میں مشہور ہوگا یہ فلون آدمی کا گھر ہے جس نے مسجد بنائی یہ اس آدمی کا گھر ہے جو مسجد کو چلاتے رہے تو اس وہ مکان مشہور ہوگا جیسے مسجد کو دوسری مکانات کی اوپر فضیلت حاصل ہے اسی طرح وہاں آخرت میں اور جنت میں اس آدمی کے مکان کو دوسرے مکانوں کی اوپر فضیلت اور بہتری حاصل ہوگی اس لیے سب مسلمانوں سے میری درخواست ہے مسجد کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں علماء کرام کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں باطل والے جو باطل پر چلتے ہیں ان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ علماء اور عوام کا رشتہ اور آپس میں جوڑ کو توڑ دیں ان کے درمیان تفریق پیدا کریں روس کے اندر یہی ہوا تھا علماء اور عوام کے درمیان تفریق پیدا کی اور عوام کو علما سے الگ کر دیا گیا اور اس کے بعد فتنوں کے لیے راستہ کھل گیا اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور جو نام اور صفت ہے وہ ہے ایک رسول اور ایک نبی کہتے ہیں رسول کا ایک مطلب یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہو اوپر سے لیتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیتا ہے یہ رسول ہے اور نبی کے معنی بتلانے اور خبر دینے والے وہ لوگوں کو بتلاتے ہیں اور خبر دیتے ہیں تو وہ نبی ہیں نبی کا تعلق اوپر سی بھی ہے نبی کا تعلق نیچے کے ساتھ بھی ہے خالد کے ساتھ بھی تعلق ہے مخلوق کے ساتھ بھی تعلق ہے علماء کرام جو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دین سے بھی تعلق رکھتے ہیں اللہ تبارک کا دین مخلوق تک پہنچاتے ہیں اور مخلوق ان سے دین لیتی ہے اب یہ تعلق ہمارا علماء کرام کے ساتھ ہو علماء کرام کا تعلق عوام کے ساتھ ہو کام بہت اچھا انشاءاللہ چلے گا آپ کی مسجدوں میں رونق ہوگی آپ کے گھروں کے اندر رونق ہوگی اور الحمد جو ہمارے علماء کرام نے اور ہمارے بڑوں نے یہ مکتب کا نظام قائم کیا ہے ہر مسجد کے ساتھ مکتب ہوتا ہے مکتب پہ بچے آتے ہیں پڑھتے ہیں اور سپارہ پڑھتے ہیں قاعدۂ دورانی پڑھتے ہیں قرآن کریم پڑھتے ہیں دین کے عقائد پڑھتے ہیں تو یہ بہت ضروری چیز ہے حضرت مولانا ریاست رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دوسرے ساتھیوں نے شروع میں یہی نظام قائم کیا تھا کہ مسلمان بچوں کے لیے مکب کا انتظام ہونا چاہیے اور شروع میں آج مسلمان بچے کے دل میں اور دماغ میں جب میں تو یہ بات اور لا اللہ محمد رسول اللہ اور دین کی بنیادی چیزیں پکی ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ یہ بچہ ہمیشہ کے لیے پک مسلمان رہے گا اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں جب بچے کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے تو بچے کے اذان میں کان, کی کان میں اذان کی کیا ضرورت ہے کہتے ہیں تو بچہ کیا سمجھتا ہے اذان کو اس کے ذہن میں اس کے سمجھ میں کیا آتا ہے کہ اذان کیا چیز ہے لیکن فرماتے ہیں جب اس وقت سب سے پہلے اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اللہ تعالی کی بزرگی اور اذان چپکائی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر ارحد اللّہ ارشد رسول اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ حی علی حل حی علی الفلا بچے کے ذہن میں یہ چیز چپک جاتی ہے اور آخر تک یہ چیز پھر بچے کے ذہن سے بڑی مشکل سے نکلتی جو سب سے پہلے ہم بچے کو اذان سناتے ہیں وہ اس اذان کے مطلب کو پکا کرنے کے لیے مکتب ہوتا ہے اس لیے مکاتب کا خیال بہت رکھنا چاہیے دور دور ہو تو تب بھی اپنے بچوں کو مکتب میں لانا چاہیے تاکہ علم کی نور سے قرآن کریم کی روشنی سے احادیث کی روشنی سے آپ کے بچے منور ہو جائیں اور ان کا ذہن روشنی سے بھرتا ہے تو مساجد ہے مکاتب ہے اس کے بعد جو بچے مکتب سے فارغ ہوتے ہیں بات حفظ کر لیتے ہیں بات نہیں کرتے تو پھر جن کا شوق ہے ان کو کتاب، ان کے لیے کتابوں کا انتظام ہونا چاہیے اس لیے یہ قرآن اور حدیث اور علمی دین سمجھنے کی چیز ہے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو جماعت اللہ تعالیٰ کی دین کے مطلب کو سمجھ رہے اور دوسروں تک پہنچا دے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ تُوَائِفَةٌ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ ہونا چاہیے تم میں سے ایک جماعت ایک جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت ہونی چاہیے ایک بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت کو جانا چاہیے تاکہ وہ دین کو سیکھ لے اور اللہ تبارہ کا دین دوسروں کو سکھا دے تو مدارس کی بھی ضرورت ہے علماء کرام کی بھی ضرورت ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک علماء کرام موجود ہیں اور یہ حدیث کا مضمون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا ہے ان اللہ لا يحفظ العلم فبولو و اغولو فصول الو فغولو و اغولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیامت کی علامت یہ ہے کہ علماء مر جائیں گے ان کی جگہ پر جاہل لوگ آ جائیں گے جو دین کو نہیں سمجھتے لوگ ان کے پاس مسائل کی پوچھنی کے لیے آئیں گے وہ خود بھی نہیں سمجھیں گے دوسروں کو بھی غلط ثلط مسائل سکھائیں گے اور بتائیں گے خود بھی گمراہ ہوں گی دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے یہ قیامت کی علامت بن جائے گی درد امر و اعلیٰ غیر اہل ہی جب کام کو نہ اہل کے حوالے کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار تو, تو مدارس اللہ تبار مطالعہ کرے کہ اس ملک میں مدارس کا رواج بھی ہو جائے گا اور جو طالب علم پڑھنا چاہتے ہیں جن یہ تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مدارس کا انتظام ہو انشاءاللہ علماء کوشش کر رہے ہیں یہاں مدرسہ اور مدارس کا انتظام بھی ہو جائے اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ تبلیغ جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے تبلیغ جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ طالب علم تو خود مدرسے میں آتا ہے تبلیغ والے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور لوگوں کو دین کے لیے وصول کرتے ہیں لوگوں کو دین سکھاتے ہیں وہاں وہاں پہنچتے ہیں جہاں عام لوگ نہیں پہنچ سکتے ہیں لوگوں کو دین سکھانے کے لیے مشقت برداشت کرتے ہیں اپنا خرچہ کرتے ہیں اپنی محنت کرتے ہیں اور سفر کی مشقت برداشت کرتے ہیں ابھی دو مہینے پہلے جنوبی امریکہ کا میرا سفر تھا تو وینز گئے تھے اور ارجنٹینا گئے تھے اس کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو برازیل میں ایئرپورٹ پر ایک جماعت سے ملاقات ہوئی پاکستان کی جماعت تھی اور مستورات کی جماعت تھی اس میں ایک عالم تھے جب ہم بیٹھ گئے تو مجھ سے پوچھا تم کون ہو میں نے نام لیا کیونکہ میں بنوری بن ٹاؤن میں کراچی میں کافی عرصہ مدرس رہا ہوں الحمد اس نے فلف اور مجھے پہچان لیا اٹھ گئے اور معائنہ کیا اور کہا الحمدللہ آپ سے ملاقات ہوئی اور بڑی خوشی ہوئی اس کی دوسری ساتھی بھی تھی مستورات بھی تھی انہوں نے واقعہ سنایا اور کہا کہ ہم کیوں با گئے تھے کیوبا تو آپ جانتے ہیں کمیونسٹ قسم کا ملک کہا کہ جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا آٹھ نو سال پہلے تو اس وقت کیوبا کی جماعتیں آئی تھیں کیوبا کے گورنمنٹ کی طرف سے اور وہاں لڑکوں کو اور لڑکیوں کو منتخب کر لیا ان کو خواہش کر لیا اور ان سے کہا کہ ہم آپ کو کیو پال جاتے ہیں اس لیے کہ آپ کے اوپر زلزلے کی مصیبت آئی ہے وہ زلزلے تو عجیب زلزلت میں اس وقت پاکستان میں تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جھولا جیسے جھولے میں کوئی جھول رہا تھا اور بالا کوٹ کا شہر جو کسی زمانے میں بڑا شہر تھا وہ بالکل زمین کے ساتھ زمین بن گیا تھا پتھر کے ساتھ پتھر بن گیا صرف وہاں حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ کے مزار پر ہم گئے وہ مزار اور قبر محفوظ تھی اور باقی شہر کا برا حال تھا وہاں یہ لوگ گئے اور ان سے کہا کہ آپ لڑکوں اور لڑکیوں کو ہمارے ساتھ کر دیں ہم ان کو وہاں ڈاکٹر بنائیں گے اب آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی یہ سنتا ہے کہ آپ کے لڑکے کو آپ کی بچی کو ہت کی لڑکی کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے تو وہ تو خوش ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر بن جائے تو دنیا بھی بڑا وحدہ ہے اور بڑا مرتبہ ہے لڑکوں اور لڑکیوں کو لایا اور وہاں یونیورسٹی میں ان کو پڑھانا شروع کیا پاس تھے یا اس قسم کے تھے اتفاق سے ان میں ایک لڑکا تھا جس کی تین دن یا چالیس دن لگے تھے اس نے رائے والوں کو خط لکھا اور کہا یہاں تو لڑکوں اور لڑکیوں کا برا حال ہے نماز نہیں جانتے روزہ نہیں جانتے دید نہیں جانتے اور جو مرضی ہو جانوروں کی طرح کرتے رہتے ہیں اور معلوم نہیں یہ فارغ ہو کر کے ان کا کیا حشر ہوگا چین میں رہے گا یا نہیں رہے گا اسلام رہے گا یا نہیں رہے گا اس لیے آپ مستورات کی ایک جماعت بھیج دیں مستورات کی جماعت اس لیے کہ لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں بڑی مشکل سے ان کو ویزا مل گیا اور کیوب آ گئے انہوں نے کہا اس میں ہم نے کافی دن کام کیا لڑکوں کو سمجھایا کہ آپ چند دن کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں آپ کا باپ کون تھا آپ کا دادا کون تھا آپ کا پردادا کون تھا تو سب پک کے مسلمان تھے دین اور مسجد کی خدمت کرنے والے تھے دنیا کا فانی ہونا ان کے سامنے اور آخرت کا ہمیشہ رہنا اور باقی رہنا ان کے سامنے بیان کیا یہی کام عورتوں نے بھی کیا خواتین نے بھی مستورات نے بھی اور یہی کام مردوں نے بھی کیا کہنے لگے اللہ کا فضل ہے کہ ایک چند نہیں گزرا تھا کہ اکثر لڑکے نمازی بن گئے اور اکثر لڑکیاں پردے میں آگئیں پڑھتی بھی تھی اور پردے میں بھی آ تعلیم شروع ہو گئی وہ لوگ جو تقریبا کفر کے کنارے پر کھڑے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ اور جماعت کی وجہ سے ان کو کفر کے کنارے سے نکال کر اسلام کے باغیچے میں کھڑا کر اس لیے میرے بھائیوں جہاں جہاں جماعت کا کام ہو رہا ہو اس سے محبت رکھو اس کے ساتھ مدد کرو تعاون اور نصرت کرو ٹائم آپ کو ملے تین دن کے لیے ایک دن کے لیے چالیس دن کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاؤ آپ کی اپنی اسلابی ہوگی آپ کی ذریعے سے دونوں دوسروں کی اسلابی ہوگی آپ بھی ٹھیک ہوں گی دوسروں بھی دوسری بھی آپ کی برکت سے ٹھیک ہو جائیں گی جماعت کا کام اس میں آدمی یہ نیت تو نہ کرے کہ میں دوسروں کے ٹھیک کرنے کے لیے جا رہا ہوں آدمی یہ نیت کرے کہ میری مثال کار کی ہے کار رات کو جب کار چلتی ہے اس کی لائٹ چلتی ہے تو آدمی کار کی لائٹوں کو جلاتا ہے تاکہ خود اس کو روشنی ہو گئے لیکن اس روشنی کی برکت سے دوسروں کو بھی روشنی مل جاتی ہے اسی طرح نیت یہ کرے کہ میں جماعت کے کام میں حصہ لے رہا ہوں تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں لیکن میری میرے کہنے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے کہنے میں طاقت ڈالے گا اور دوسری دوسرا بھی ٹھیک ہو جائے گا دوسروں کی اصلاح بھی ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی زبان میں اثر ڈالتے ہیں کسی کے بات میں اثر ڈالتے ہیں اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑی فلسفی قسم کی بات کرے بڑی بہت فلسفی ہو اور فلسفیانہ فلاسفی کی بات کرے ایک چھوٹی سی بات اللہ تبارک و تعالی کسی کی درف میں ڈالتے ہیں راستہ کھل جاتا ہے اللہ تعالی راستہ کھول دیتے ہیں ہمارے مدرسے کے کا ایک طالب علم تھا بازار میں گیا تھا چھوٹی کتابوں کا طالب علم تھا جو چھوٹی کتابوں کا طالب علم تو ہم کی، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو عربی گرامر پڑھتا اس نے فقہ نہیں پڑھی تھی اس نے حدیث نہیں پڑھی تھی اس نے تفسیر نہیں پڑھی تھی ایک چھوٹا طالب علم تھا بازار میں گیا ایک غیر مسلم اس سے ملا غیر مسلم نے اس سے کہا بھائی آپ کا اسلام ہماری سمجھ میں آتا ہے بہت اچھا دین ہے لیکن یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو یا گیارہ شادیاں کی تھی. اتنی شادیاں اتنے نکاح ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ طالب علم کیا جانتا تھا کہ کیا جواب دے اور اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں اس میں کیا کیا فلاس بھی ہے اس طالب علم نے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں صرف تھوڑی ہیں ان کی بیویاں ہیں وہ ہماری ماں ہیں اور آدمی کی ماں جتنی زیادہ ہو تو اتنا اچھا ہے ان کو شخصت ملے گی یہ <laughs> بات اس نے کہا وہ سامنے والا رونے لگا اور اس نے کہا اب اسلام میری سمجھ میں آ گیا ایک چھوٹی سی بات بچہ سمجھدار بھی نہیں ہے لیکن اللہ تبارک تعالی نے اس کی بات کو اس طرح بنایا جیسے گولی کے اندر گن پاؤڈر ڈال دیا گن پاؤڈر والی گولی اثر ڈالنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تو یہ ارادہ کریں گے یہ نیت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روشنی دے اور جس روشنی میں ہم چل رہے ہیں جب یہ روشنی ہے تو دوسرے لوگ بھی روشنی کو دیکھیں گے اور راستے پر چلیں گے تو میرے بھائیوں یہ بہت اہم کام ہے جہاں تک آپ حضرات سے ہو سکتا ہے اس کام کا تعاون کریں ایسے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں چالیس سال تک انہوں نے نماز نہیں پڑھی اور نماز نہیں جانتے تھے یہ بےچارے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہا بھائی ہمیں بھی کچھ نہیں آتا ہمیں بھی کچھ نہیں آتا ہم سب برابر ہیں اس لیے دیکھیے آپ بھی وضو کریں وضو اس طرح ہوتا ہے ہم بھی وضو کرتے ہیں ان کو اس طرح وضو سکھائے پھر کہنے لگے ہم بھی آپ کی طرح ان پڑھ ہے ہمیں بھی نماز نہیں آتی چلو ساتھ نماز پڑھتے ہیں آہستہ آہستہ ایسے لوگوں کو نمازی بنایا دنیا کے کونے کونے میں جا کر یہ دین کا کام کرتے ہیں تو یہ جو اہل حق کی تبلیغ جماعت ہے ان کے ساتھ بھی ہمیشہ آپ رہیے خصوصاً اس ملک میں جس ملک کے اندر مسلمان اقلیت میں ہو غیر مسلم زیادہ ہو مسلمانوں کی حفاظت اس میں ہے کہ جتنے مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں جتنے مسلمانوں کی جماعتیں ہیں جتنے مسلمانوں کی جو ہے علماء کرام ہیں وہ سب آپس میں مل کر کام کریں اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کام کریں اور یونین کے طور پر کام کرے تاکہ وہ مضبوط ہو دیکھیں ایک بال اگر توڑنا چاہیں تو بہت جلدی آج بھی توڑ سکتا ہے اور وہ بالوں سے جب رسی بنا دے اس رسی کو دس آدمی کھینچیں گے مشکل سے توڑیں گے اس کو نہیں کاٹ سکتے اس لیے کہ اتحاد کو مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد ہو بہت بڑی برکت کی بات ہے <تصفح> رسول <بارت تصفح> <بارت تصفح> <بارت تصفح> اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت اوس اور خضرت دو قبیلے تھے ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے ایک سو بیس سال تک ان کے درمیان لڑائی چلتی رہی لڑائی اس بات پر کہ ایک قبیلے کا اونٹ یا اونٹ تھی دوسرے قبیلے کی فصل میں چر گئی اور فصل کو کھا لیا تھا اس پر لڑائی شروع ہوئی ایک سو بیس سال تک یہ خود فائدہ اٹھاتے رہے اور اسلحہ کو بیچتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے فرمایا یہ نامی خطب کر دو یہ اوس ہے یا خطرت ہے انسوار ایک نام ان کا رکھا ان انسوار دین کے مددگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ایک ہو جائے اس لیے مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے اور نیک ہونا چاہیے ایک بنے اور متقی بنے تو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ دینی تنظیمیں جو نمبر چھ ہیں دینی جماعت ہیں اور دینی ارگنائزیشن جو نگرانی کرتی ہیں وہ بھی علماء کرام کے ساتھ وہ بھی جماعت والوں کے ساتھ وہ بھی اہل حق کی تنظیموں کے ساتھ سب مل کر کام کریں مل کر کام کریں گے صحیح کام چلے گا یہ ہمارا بدن ہے اس میں آنکھیں بھی ہیں اس میں کان بھی ہیں اس میں سب کچھ ہے اس میں کام سنتے ہیں آنکھ دیکھ دیکھتی ہیں آنکھ دیکھتی ہیں, آنکھ دیکھتی ہیں یہ سب ایک دوسرے کا تعاون اور مدد کرتے ہیں جو سب کا کام صحیح چلتا ہے تو یہ آپ حضرات کی خدمت میں حرض ہے کہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیں علماء کرام کو دینی رہ پر سمجھے ابھی کے چیئرمین صاحب نے بتلایا ماشاء کہ جو کام ہم نے کسی کے حوالے کیا ہے کام وہی کرے گا پھر ہم نہیں پوچھیں گے بہت اچھی بات ہے بھائی مجھے اذان دینی ہے ہم یہ نہیں کہیں گے چیئرمین صاحب نہیں کہیں گے اومیٹی کے لوگ نہیں کہیں گے بھائی آپ ازان دے دیں نہیں معالدین صاحب کے پاس جا کر پوچھ لیں اگر ان کی اجازت ہو تو اذان دے دیں قرآن بڑے مہمان آئے ہیں وہ امامت کرائیں گے یا بیان کریں گے نہیں یہ ہمارا اختیار نہیں ہے حضرت مولانا محمد صاحب کے پاس جائیں ان سے اجازت لیں دوسرے امام صاحب کو ان سے اجازت لیں میں نے کہا یہی تو شریعت کا مسئلہ ہے اگر آدمی اپنا کام خود کرے دوسرے کا کام دوسرے کے حوالے کرے ہر ایک آدمی اپنا اپنا کام کرے سب کچھ ٹھیک چلے گا اور اگر آدمی کہے نہیں میں سب کچھ کروں گا میری طرح کوئی اور نہیں ہے سارا کام خراب ہوگا ایک پیر صاحب نے ان کا ایک مرید تھا اس کو خلیفہ بنایا خلیفہ بنایا آٹھ دس سال اس کے پاس پگاری جب مریت اور خلیفہ جا رہے تھے تو پیر صاحب نے پیر صاحب سے انہوں نے کہا حضرت آپ مجھے کچھ نصیحت کریں جیسے لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت مجھے کچھ نصیحت کریں پیر صاحب نے کہا بھائی خدا مت بنو اللہ مت بنو رسول مت بنو مورید صاحب نے دوبارہ پوچھا حضرت میں آپ کی خدمت میں اتنی مدت رہا میں نے دن رات عبادت کی آپ کو یہ شک اور آپ کے دل میں یہ وسوسہ کیسے آیا کہ میں خدا بنوں گا میں رسول بنوں گا پیر صاحب نے کہا نہیں خدا بننے کا مطلب ہے جو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے کوئی کچھ نہیں کہے. یہ خدا بننا ہے رسول بننے کا مطلب یہ ہے جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ کسی کی بات صحیح نہیں ہے یہ رسول بننا ہے اس لیے جو کام تم کرتے ہو ہر اپنے کام کو صحیح مت سمجھو دوسروں سے مشورہ کرو اور ہر ایک آدمی کا کام اس کے حوالے کا انجینئر انجینئرنگ کا کام جانتا ہے ڈاکٹر ڈاکٹری کا کام جانتا ہے مول کے علم کا کام جانتا ہے اور چند کرنے والا چند کا کام جانتا ہے ہر ایک اپنا اپنا کام جانتا ہے آدمی کہیں نہیں میں سب کچھ کروں گا تو یہ کیسے ہوگا اور رسول بننے کا مطلب یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہے جو میں کہتا ہوں بس ٹھیک ہے ایسا نہیں ہونا چاہتا تو میں نے کہا یہی تو شریعت ہمیں بتلاتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت اسامہ کا لشکر باطل کے مقابلے میں جانے والا تھا بعد لوگوں نے کہا ابو بکر صدیب سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور معاملہ بڑا نازک ہے اس وقت اس لشکر کو نہ بھیجیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیب نے فرمایا یہ لشکر جائے گا اگر تم نہیں جاتے ہو میں اکیلا جاؤں گا جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا ہے اس کو میں نہیں چھوڑوں اس کو بھیجوں گا بہت, بھیج بہت اچھی بات سب نے مانگی لشکر کے امیر کون تھے حضرت اسامہ غلامی کا دام لگ چکا تھا کہ یہ غلام ان کے بیٹے ہیں اسامہ رضی اللہ عنہ وہ لشکر کی امیر ہے حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور حضرت اسامہ سے المسلمین آتے ہیں خلیف بادشاہ اور وہ اسامہ سے درخواست کرتے ہیں اسامہ اگر آپ کی اجازت ہو تو مدینہ منورہ میں حضرت عمر کی ضرورت زیادہ ہے میرے ساتھ رہے اگر آپ کی اجازت ہو تو حضرت عمر یہاں رہ جائیں گے اگر اجازت نہ ہو تو آپ کے ساتھ چلیں گے حضرت اسامہ نے فرمایا میری طرف سے اجازت ہے اسی کو کہتے ہیں جو کام کسی کے حوالے کر دے بس وہ کام وہی کرتا پا رہے ہیں اس کے اندر خواہاں بخواہ دخل نہ کریں یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا یہ کیا ہوا میں آپ حضرات کے سامنے یہ عش کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں مساجد ہیں مکاتب ہیں مدارس ہیں خانقاہیں ہیں وہ خانقاہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور جس زمانے میں تبلیغ جماعت نہیں تھی اس زمانے میں خانقاہوں سے تبلیغ جماعت کا کام ہوتا تھا اور حضرت مجدد وجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اصل میں قابل کے رہنے والے تھے دین کے پھیلانے کے لیے چین کی خدمت کے لیے مشرقی پنجاب آئے اور مشرقی پنجاب میں ہندوستان میں سرحن کے مقام پر ٹہرے اس زمانے میں اکبر بادشاہ کا فتنہ پیدا ہوا اکبر بادشاہ اس کو ابو الفضل نے اور فیضی نے جو دونوں شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے ان کا ذہن بھر دیا اور پہلے ان کو بتایا آپ مجھ ہیں اشتہار کریں اب وہ جانتا نہیں تو ان کو دستخط نہیں آتے تھے اور یہ ان کو مجلد بنا رہے تھے پھر ان سے کہے کہا کہ دیکھو ایک ہزار سال پورے ہو گئے اسلام کوئی اور جب اسلام کے ایک ہزار سال پورے ہو گئے تو اب اسلام ختم نروب اللہ اب نیا اسلام نیا دین تم بنا دو نیا دین اس نے بنایا اس کا نام رکھا دین الہی اور لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ اس میں رکھا اکبر خلیفۃ اللہ ایسی مسجدیں بنائیں سب مذاہب کو ملانے کے لیے مسجد بھی ہوتی تھی مسجد کے اندر مندر بھی ہوتا تھا مسجد آدھا مندر کو مندر اور مسجد کا فرق ہی ختم کر دیا اور ایسی مسجد فتح پور سیکری میں اور آگرے میں آج تک موجود ہیں ہم نے خود دیکھی مجداد کا انکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرجداد کا انکار کیا اور ایک پاؤں پر کھڑا ہوا لوگوں سے کہا اب میں نے ایک پاؤں کو اٹھایا ہے جو دوسرے پاؤں کو اٹھا سکتا ہوں لوگوں نے کہا نہیں پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پاؤں اٹھا کر میں پر کیسے چڑھ گئی سائنس سے ناواقف تھا آج کل لوگ کہاں کہاں کہاں کہاں گھومتے ہیں کہاں کہاں پھرتے ہیں چاند پر پہنچتے ہیں چاند سے کہتے ہیں ہم گر ریخ پر پہنچ گئے فلان پلان پر پہنچ گئے اس بے وقوف نے یہی کام کیا دنیا کے معاملے میں بڑا ہوشیار دین کے معاملے میں بڑا بے وقوف ثابت ہوا ایک بار اور یاد آیا کہتے ہیں اکبر کا ایک وزیر تھا اور اس کو وزیر اعظم بنائے پیر بن کا نام ایک مرتبہ بیربل سے کہا بیل اس نے کہا جی یہ سامنے ہو دیکھتے ہو یہ تالاب ہے اس میں بیٹھ جاؤ کپڑوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اس سے کہا یہ تم نے کپڑے کیوں کیلی کی آپ کے کپڑے کیوں ہو گئے بزنے کا بس جی غلطی ہوگی آئندہ خیال رکھوں گا مجھ سے غلطی ہوگی اکبر نے میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ میں یہ سو. آپ یہ سمجھتے ہیں میں اتنا بے وقوف ہوں کہ جو پانی کے اندر بیٹھے گا تو اس کی کپڑے گیلی نہیں ہوں گے اصل میں میں آپ کا جواب سننا چاہتا تھا کہ آپ متکبرانہ جواب دیتے ہیں یا تواہوں والا جواب دیتے ہیں آپ نے تباہوں والا جواب دیا اس لیے آپ کا مرتبہ اونچا ہوگا تو اکبر نے دین الہی بنایا تھا معراج کا مذاق اڑاتا تھا فوکہ رابط جنہوں نے دین کو مرتب کیا قدوری اور کن اور فلان اور فلان ان کا مذاق اڑاتا تھا فلان موچی نے کیا لکھا ہے علامہ اسکاف موچی اس کا ترجمہ ہے اس نے کیا لکھا ہے وہ کمہار نے کیا لکھا ہے قدوری جو ایک روایت میں ہے کہ وہ دیکھ بناتے تھے ہنڈیا بناتے تھے اس نے کیا لکھتا ہے وہ کرام کا مذاق پڑھاتا تھا سورج کے ناموکت کی تصویر لوگ پڑھتے تھے سورج جتنے ان کے قریب قریب لوگ تھے سب سے کہا تم داڑی صاف کرو گے داڑھی کوئی نہیں رکھے گا شراب عام چلتی تھی اور شراب پیا کرو مترا جو ایک گھنٹی کے لیے نکاح ہوتا ہے شریعت میں حرام ہے دو گھنٹے کے لیے کہا یہ کرتے رہو ایک خاص جگہ مقرر کی تھی کہ وہاں لوگ جا کر کے ذنا کرتے رہے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ کہا تھا اپنے چچا کی لڑکی سے اپنے ماموں کی لڑکی سے نکاح حرام ہے اٹھارہ سال سے کم خرچہ ہو اس کا نکاح نہیں ہوگا جس وقت سورج نکلتا تھا سورج کے سامنے سجدہ ہوتا تھا اور اکبر جب آتا تھا لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے حضرت مجد الفسادی رحمتہ اللہ لے اس ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ یہ تو دین ختم ہو رہا ہے صوفی تھے نقش بندی بزرگ تھے اس کے کی مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے اکبر تو مر گیا اس کے بعد جہانگیر کا زمانہ آیا جہانگیر بھی اسی طریقے پر چلتا تھا جو اس کے باپ کا طریقہ تھا حضرت مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جہانگیر کے جتنے گورنرز تھے جتنے وزیر تھے جتنے حاکم تھے سب کے ساتھ تعلق پیدا کیا ان کو خطوط لکھے ان کو سمجھایا تم کیا کر رہے ہو <تس voulais uno> کچھ مدت کے بعد ان کا ذہن بدل گیا جہانگیر کا یہ حال ہوا کہ ایک روایت میں آتا ہے جہانگیر نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اس میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور انتوں میں انگلی دبائی ہوئے اور فرما رہے ہیں جہاں تم نے کتنے بڑے آدمی کو قید کر لیا تم نے مجدد الفا جی کو قید کر لیا سبق اٹھا حکم دے دیا اور ان کو رہا کر لیا حضرت کو رہائی مل گئی اس کے بعد شاہ جہاں آیا اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر آیا حضرت مولانا علی فرماتے ہیں مولانا ابوالحسن ندوی فرماتی تھے کہ زمانے کا تقاضا یہ ہے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ جب بادشاہ جاتا ہے تو بعد والا اس سے خراب آتا ہے بعد والا اس سے بھی خراب آتا تھا جب زمانہ گزرتا ہے تو خرابی آتی ہے فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر سے جھانگیر اچھا تھا جھانگیر سے شاہ جہاں اچھا تھا شاہ جہاں سے اورنگزیب عالمگیر تو اولیاء اللہ کی طرح تھی سب سے اچھے تھے یہ کیوں بجائے تنزر کی ترقی کی کیوں ہو رہی ہے حالانکہ تنزر ہوتا ہے دنیا میں فرمانے لگے یہ حضرت مجدد الفسانی اور ان کی اولاد کی محنت کا نتیجہ تھا اب اورنگزیب عالمگیر حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ جو مجد الفسانی کے صاحبزادے اور بیٹے تھے ان سے بیٹ تھے ان سے وظائف لیتے تھے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی زمانے میں صوفی حضرات نے بڑا کام کیا آج کل بھی باہر کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر لوگوں کو سکھاتے ہیں ذکر کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ہن شرائع الاسلام کفرت علینا فأخبرنی بشئن اتشبث بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کام بہت زیادہ ہو گئے ایک ایسی چیز مجھے بتا دیں جس کو میں مضبوطی سے پکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال اللسانو کا رتبن من ذکر اللہ آپ کی زبان ہمیشہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کی ذکر سے تر ہونا چاہیے بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذکر اللہ حتی انہو مجنون اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو یہاں تک کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو پاگل ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسر الدی یس قرب ودیلا یس قرب کا مسل الحی و وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرشتے ہیں بس دو تین منٹ لیتا ہوں تو جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی وہ تو رہ گئے اور دوسری باتوں میں ٹائم گزر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فرشتے ہیں سیارت جو چلتے پھرتے ہیں اور فضول بہترین فرشتے ہیں اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں وہ جب زمین پر آتے ہیں تو زمین پر ان مجلس ان مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جن مجلسوں میں اللہ تعالی کا ذکر ہو رہا جب فرشتے وہاں پہنچتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے صفوں کی شکل میں دائری کی شکل میں فرشتے آسمان تک اور دور تک فرشتے احاطہ کرتے ہیں اور کھیر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں حالانکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے ان کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس طرح پایا وہ کیا کر رہے تھے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے سبحان اللہ پڑھتے تھے الحمدللہ پڑھتے تھے اللہ اکبر پڑھتے تھے استغفار کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے یہاں بھی چھ نمبر ہو گئے یہ چھ کام کرتے تھے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر استحفر اللہ استغفار اسطفر اللّہ بحت اور دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں دعا میں وہ کیا مانگتے تھے فرشتے کہیں گے جنت کو مانگتے تھے اور جہنم سے پناہ مانگتے تھے اور ہم تو کہیں کہ دنیا میں بھی جنت مانگتے تھے آخرت کی بھی جنت مانگتے تھے رب آ دنیا حسن اور پھر آخرت حسن اے اللہ دنیا میں بھی اچھی حالت دے دے آخرت میں بھی اچھی حالت دے دے یہ مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو وہ مانگتے تھے میں نے ان کو دے دیا جس چیز سے وہ پناہ مانگتے تھے میں نے ان کو پناہ دے دی یہ جو ذکر کی مجلسیں ہیں اس کی اتنی برکت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذکرنی فی, نفسی فی نفسی جو مجھے اکیلا یاد کرتا ہے میں اس کو اکیلا یاد کروں گا من ذکر مل ان خیرم میں مل ہی جو مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کروں گا تو بہرحال یہ سب دین کی لائنیں ہیں دین کی خدمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تو بھی توفیق عطا فرما دے آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے کہ دین کے تمام سلسلوں کو ملا کر کے دین پر چلنے کی کوشش کرے وہ صلی اللّہ تبارک و تعالیٰ الحمد للہ اجمائین ایرب کریم ہمارے اسمل بیٹھنے کو قبول فرما دے رب کریم جتنے حضرات تشریف لائے ہیں ان سب کو مقاصد حسنہ اچھے مقاصد میں کامیاب کر اے حیرب کریم سب سے مصیبتوں کو تکلیفوں کو بیماریوں کو دور فرما دے اے حیرب کریم سب کو دین کے ساتھ جڑنے اور ملنے کی توفیق نصیب سے فرما دیں رب کریم ہمارے اور ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور خوشیوں کا ذریعہ بنا دے عیرب کریم ان کو دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے ترقی عطا فرما دے عیرب کریم اس مسجد کو اور تمام آلحق کی مدہ مساجد اور مدارس کو اے رب کریم کامیابی نصیب فرما دے علمی عملی ترقی علمی عملی روحانی ظاہری باطنی ہر ترقی, ترقی نصیب فرما دے یہاں کے علماء کو بھی خیر کے کام کرنے اور آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرما دیں عیرب کریم یہاں کے مسلمانوں کو سب مسلمانوں مردوں کو عورتوں کو بچوں کو بچیوں کو دین پر چڑھنے کی توفیق نصیب فرما دیں عیرب کریم جن کے رضق میں تنگی ہے ان کی رضق میں فراخی نصیب فرما دے عیرب کریم جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلی صورت پیدا فرما دیں عیرب کریم جن جن جن ممالک میں دینی آزادی ہے اس آزادی کو قائم اور دائم اور ہمیشہ رکھیں اور جہاں دینی پابندیاں ہیں وہاں دینی پابندیوں کی جگہ پر دینی آزادی نصیب فرمایں جو ہمارے درمیان بیمار ہیں ان کو شفاء کامل آئجن نصیب فرما جو ہمارے بڑے والدین میں سے اساتذہ مشائف رشتے وفات پا چکے ہیں اے رب کریم ان سب کو جنت الفردوس نصف فرمایا اے رب کریم ہم سب کو بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس اطافر رب کریم دنیا اور آخرت کی سفاتی اور کامیابی ہم سب کو نصیب فرما اے رب کریم جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں مظلوم مسلمانوں کی حمایت اور حفاظت فرما دے ظالموں کو ہدایت عطا فرما دے ہدایت کے راستے پر ہمیں اور ان سب کو چلا دیں ہماری بصیرت اور بصارت میں اضافہ فرما دے جن کے بچیاں اور بچے رب کریم غلط راستے پر چل رہے ہیں اے عیرب کریم ان کو ہدایت والے راستے پر چلا دے عرب کریم والدین کا تابے دار بنا دے عیرب کریم بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت دے دے اور چھوٹوں کو بڑوں کا ادب نصیب فرما دے مستعفی اور بے ادبی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے ایرب کریم ہم سب کی حاجات کو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے دی. خیر اور برکات ہماری اوپر نازر فرما دے دی. ہمارے سفر کو قبول فرما دے آگے کے سفر کو آسان فرما دے واپسی کو آسان فرما دے یہاں جو بھی بیمار بی بی بی بی ہیں اس مجلس میں ان سب کو صحت اور شفائقہ میں لائجن دائم مستبرادہ فرما دے دی. ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے وسلم اللہ علیہ وسلم ساک ساك شوخی ہے نہیں شاخ نہیں بان